اگلا سوال ہے کیا حاملہ عورت کو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے جی ہاں حاملہ عورت کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے دارالفتہ میں بہت زیادہ ایسے سوالات آتے ہیں کہ جو ہے میں نے اپنی زوجہ کو مطلب ساحل کہتے ہیں کہ اس حالت میں طلاق دے دی تھی کہ وہ حاملہ تھی تو اب جو ہے کیا ایسی صورت میں کہ حاملہ کو طلاق پڑ جاتی ہے یا نہیں پڑتی اس کو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سوالات یہ اشتباع جو ہے بہت زیادہ ہے لو عوام کے ذہن میں تو یہ یاد رکھیے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے بلکہ قرآن پاک میں حاملہ عورت کی عدت بھی بیان کی گئی ہے ارشاد بار تعلیت ترجمہ کنز ایمان اور حمل والیوں کی میاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں تو حاملہ کی عدت کیا ہے بچے کی پیدائش اب طلاق کے ایک گھنٹے بعد ہو جائے تو بھی اس کی عدت پوری ہو گئی طلاق کے چھ ماہ بعد اس کا وضع حمل ہو تو اس کی عدت چھ ماہ تک چلے گی عدت کا مقصد کیا اگر یہ سمجھ لیں نا تو آپ کو یہ قاعدہ سمجھ جائے گا حاملہ کی عدت کی کیوں ہوتی ہے اس طرح اس لیے کہ عدت کا مقصد یہ ہے کہ جو شوہر تھا اس کے نطفے سے اگر کوئی شے اس کے بتن میں باقی ہے اس کے رحم میں باقی ہے تو اس کا ضائع یقین ہو جائے اب غیر حاملہ کی عدد، عدد کیا ہے تین مہینے تین مہینے کہتے ہیں نا تین مہینے ہے تین حیض تین مرتبہ اس کو حیض آ جائے اس کا مطلب اب متکن ہو گیا کہ یہ اس گزشتہ شعر جس نے اس کو طلاق دے دی ہے اس کی وجہ سے حاملہ ہونے کے چانس نہیں ہے اس کے اب سمجھے بات کو؟ تو اس کی وجہ سے حاملہ ہونے کے چانس نہیں ہے اس لیے کہ کے بعد اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرتی ہے تو ثبوت نصف کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو عدت کا مقصد یہ ہے اب جب ایک حاملہ عورت آلریڈی حاملہ ہے اور ایک گھنٹے بعد وہ بچے کی ولادت اس کے ہاں ہو جاتی ہے بچہ جن لیتی ہے تو اب عدت کا مقصد حکمت جو عدت کی تھی وہ عدت کی حکمت جو ہے مکمل ہو گئی تو اس لیے قرآن پاک میں بھی مطلب جو حکم ہے کہ اولاد الحمل اجل ہن حمل کہ کے حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے تو اس, اس میں یہی ہے اور صدر الفاظ البرالماس مفتی محمد نعیم الدین مرادآباد علیہ الرحمٰ اپنی تفسیر خزان العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتا ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے خواب و عدت طلاقی ہو یا وفات کی